اب میرے بھائی ہاتھ آپ نے باندھ لیے اب آپ کیا کریں گے اب آپ نے دعا پڑنی ہے اور کئی دعائیں آتی ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے جناب ابو حرا فرماتے ہیں بخاری شریف کی حدیث ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ اکبر کہنے کے بعد سورہ فاتحہ سے پہلے خاموش رہا کرتے تھے تو میں نے آپ سے پوچھا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ اللہ اکبر کے بعد اسور فاتحہ سے پہلے خموش رہتے ہیں تو آپ کیا پڑھتے ہیں تو تب آپ نے دعا بتائی اللہ مباعد کی ابھی میں بتاتا ہوں لیکن اس بات پہ غور کریں کہ صحابہ کنام نماز میں آپ کی ایک ایک حرکت کا خیال رکھا کرتے تھے ابو حریرا نے جب یہ دیکھا کہ آپ اللہ اکبر کے بعد سور فاتحہ سے پہلے خموش رہتے ہیں تو آ کے سوال کیا آپ کیوں خاموش رہتے ہیں کیا پڑھتے ہیں تو تب آپ نے یہ دعا بتائی اللہ مباً کما با المشرق والمغرب منقی نی من خطایا کما الثوب مقصلی من خطا بل وسلجی ولبرد کیا اللہ میرے درمیان اور میرے گناہوں کے درمیان اتنی دوری ڈال دے اتنا فاصلہ ڈال دے جتنا فاصلہ مشرق اور مغرب کے درمیان میں ہے یعنی کہ میرے گنا سے دور کر دے ان کو معاف کر دے اے مجھے گناہوں سے ایسے پاک صاف کر دے جیسے سفید کپڑے کو میل کچہ سے صاف کر دیا جاتا ہے اے اللہ مجھے میرے گناہوں سے دھو دے برف کے ساتھ اولوں کے ساتھ پانی کے ساتھ یعنی کہ میرے جسم پہ کوئی د... د... د... گناہ نہ رہے سارے میرے گناہ صاف کر دے سب کو معاف کر دے یہ دعا پڑے یا پھر آپ یہ دعا پڑھ لیں صبح نقل مبدی کا وہ تبار کسم کا و تعلی جدو کا ولا الا رخ پاک ہے تو ہر قسم کے عیب سے تو پاک ہے اللہ اللہ کے ذمے جو عیب لگائے جاتے ہیں وہ کیا ہو سکتے ہیں اللہ کے ذمے جو عیب لگائے جاتے ہیں ایک عیب یہ ہے کہ یہ کہنا کہ اللہ کی کوئی بیگم ہے یہ کیا ہے یہ ایب ہے یہ کیا ہے یہ کہنا کہ اللہ کا کوئی بیٹا ہے یہ کیا ہے ایب کی بات ہے اللہ کو نہ بیگم کی ضرورت ہے نہ بیٹے کی ضرورت ہے یہ کہنا کہ اللہ کے کوئی برابر کا ہے تمام امور میں یا کسی ایک معاملے میں رکوع میں کہ اللہ کے علاوہ کسی اور کو بھی رکوع کر سکتے ہیں سجدے میں اللہ کے علاوہ کسی اور کو بھی سجدہ کر سکتے ہیں دعا کرنے میں اللہ کے علاوہ کسی اور کو بھی پکار سکتے ہیں یا اللہ مدد کا نعرہ لگانے میں کہ یا اللہ مدد کے ساتھ ساتھ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ یا رسول اللہ مدد یا علی مدد تو میرے بھائی یہ سارے کام شرک ہیں سارے کام اللہ کے لیے ایب ہیں اللہ ان تمام ایبوں سے پاک ہے اور یہ آپ سب کہتے ہیں لیکن پھر مانتے نہیں ہیں سب کہتے ہیں کہ سبحان اللہ تو ہر قسم کے ایب سے پاک ہے لیکن پھر وہ ایب اللہ کے ذمے لگا دیے جاتے ہیں نوز اللہ بر اللہ ہر قسم کے ایب سے پاک ہے وہ بھی ہمدی کا اے اللہ میں اس کے ساتھ ہمد ساتھ و سنا بھی بیان کرتا ہوں تبار قسموں کا میں کہتا ہوں کہ تیرا نام بڑا برکتوں والا ہے تیرا نام بڑی برکتوں والا ہے وہ تو جدو کا تیری شان بڑی بلند ہے تیری شان بڑی بلند ہے وہ لوگ جو ناتے پڑھتے ہوئے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ صفات دے دیتے ہیں جو اللہ کی ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کے ساتھ ملا دیتے ہیں وہ اللہ سے ڈریں نماز میں تو یہ کہتے ہیں کہ یا اللہ تیری شان بڑی بلند ہے تیرا مقام بڑا بلند ہے ولا الا رخ تیرے ثواب کوئی سچا معبود نہیں ہے تیرے ثواب کوئی عبادت کا حقدار نہیں ہے یہاں بھی وعدہ کرتے ہیں کہ اللہ کے ثواب کوئی عبادت کا حقدار نہیں ہے پھر منت مانتے ہیں شیخ عبد ال کے نام پہ پھر نظر مانتے ہیں علی حجوری رحمہ اللہ کے نام پہ پھر منت مانتے ہیں اجمیر والی سرکار کے نام پہ پھر کہتے ہیں کہ بیٹا ملا تو فلاں دربار پہ بکرا ذبح کروں گا پھر کہتے ہیں کہ اگر مجھے ملادت مل گئی تو فلاں دربار پہ جا کے دیکھ کروں گا نواز میں اللہ سے وعدہ کیا تھا ولا الہ گئی تیرے سوا کوئی سچا معبود نہیں ہے تیرے سوا کوئی عبادت کا حقدار نہیں ہے پھر منت والی عبادت نظر ماننے والی عبادت اللہ کے سوا اوروں کے لیے بھی کرتے ہیں میرے بھائی یہ دوگلی پلیسی چھوڑ دیں اپنے آپ کو اللہ کی عبادت کے لیے وقف کر لیں شریعت جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اور عبادت صرف اللہ تبارک و تعالی کی تو میرے بھائی یہ دعا پڑھیں یا وہ پڑھیں دیگر دعائیں بھی آتی ہیں کوئی دعا پڑھ لیں اس کے بعد آپ کیا پڑھیں گے اعوذ اللہ من الشیطان الرجیم کیونکہ ابھی آپ سورہ فاتحہ پڑھنے لگے ہیں اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فیدا خراط کہ جب قرآن پڑھنے لگو تو کیا کرو اللہ سے پناہ مانگ لو اللہ کی پناہ میں آ جاؤ کس سے ڈرتے ہوئے کس کے شر سے بچنے کے لیے سیتان مردود کے شر سے بچنے کے لیے اپنے آپ کو اللہ کی پناہ میں دے دو اس کے بعد کیا پڑھنا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم اس کے بعد کیا پڑھنا ہے میرے بھائی بسم اللہ الرحمن الرحیم. کہ میں شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے تو میرے بھائی بسم اللہ بلند آواز سے پڑھیں گے یا آواز سے امام کی بات کر رہا ہوں امام کی امام بلند آواز سے پڑھے گا یا آواز سے جی میرے بھائی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ تر یہ ثابت ہے کہ آپ بسم اللہ اونچی واضح سے نہیں پڑھتے تھے اور یہی کہتے ہیں ہمارے حنفی علماء اکرام بھی لیکن شافی علماء اکرام یہ سمجھتے ہیں کہ بسم اللہ پڑھنی بھی چاہیے اور اونچی واضح سے پڑھنی چاہیے تو جو کچھ شافی کہتے ہیں وہ بھی حدیث سے ثابت ہے لیکن اس کی دلیل تھوڑی ہے اور جو ہمارے حنفی علماء اکرام کہتے ہیں وہ زیادہ تر میں آتا ہے جناب مالک کہتے ہیں کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نماز پڑھی میں نے جناب صدیق کے پیچھے نماز پڑھی میں نے جناب عمر کے پیچھے نماز پڑھی تو ان کی, کی ابتدا الحمد للہ رب العالمین سے ہوا کرتی تھی اس کا مطلب یہ ہے کہ بسم اللہ آسا واض سے پڑھا کرتے تھے تو اس لیے زیادہ آپ کا عمل یہ ہے کہ بسم اللہ کو آسا واض سے پڑھا جائے اور اگر کبھی کبھار آپ اونچی آواز سے پڑھ لیتے ہیں تو اس میں بھی کوئی حرض نہیں ہے اب میرے بھائی اس کے بعد آپ کیا پڑھیں گے سورہ فاتحہ پڑھیں گے بسم اللہ کے بعد کیا پڑھا جائے گا میرے بھائی سورہ فاتحہ سورہ فاتحہ بڑی عظیم صورت ہے اتنی عظیم صورت ہے کہ اللہ اخبار کو تعالیٰ کے رسول کا اعلان ہے کہ اس کے بغیر نماز ہی نہیں ہوگی اتنی عظیم صورت اتنی اس کی حمیت اتنا اس کا مقام و مرتبہ چنانچہ مسلم شریف کی حدیث ہے جناب ابو حرا فرماتے ہیں کہ فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے من صلا صلاۃ لم یقرأ فیھا بام القران فهي خداجن خداج خداد جس نے کوئی بھی نماز پڑھی کیا کہہ رہے ہیں اللہ کے رسول صلاۃن کوئی بھی نماز جس نے کوئی بھی نماز پڑھی اور اس نماز میں سورہ فاتحہ نہیں پڑھی اس کی نماز خداج النا مکمل ہے نا مکمل ہے نا مکمل ہے, ہے کتنی مرتبہ کہا ہے تین مرتبہ پوچھنے والے نے کہا ابو ریرا یہ حدیث تو بیان کر رہے ہو لیکن ہمیں ذرا بات تو بتاؤ کیا بات ہے جی بات یہ ہے کہ انا نَكُونُ وَرَالِ امام, ہم امام کے پیچھے ہوتے ہیں تب کیا کریں فرمایا اقلا ابی حافی نفسک تب بھی پڑھو لیکن آساواز سے پڑھو مسلم شریف کی حدیث ہے اجناب ابو کیا کہہ رہے ہیں تب بھی پڑھو لیکن آساواز سے پڑھو اور پھر اپنی حدیث کو مکمل کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ فرمایا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ میں نے نماز کو تقسیم کر دیا ہے اپنے اور بندے کے مابین کس کو تقسیم کر دیا ہے کس کو تقسیم کر دیا ہے نماز کو اب دیان سے سنیں کہ اللہ کے سور نے نماز کس کو کہا ہے آگے جا کے آپ کو معلوم ہوگا کہ اللہ کے سور نے نماز کے لفظ یہاں سور فاتحہ پہ بولا ہے گویا کہ سورہ فاتحہ کی اتنی اہمیت ہے کہ اس کے بغیر نماز نہیں ہوتی یہی نماز ہے اس لیے فرمایا اللہ اللہ تعالیٰ نے کہ میں نے نماز کو اپنے اور بندے کے مابین دو حصوں میں تقسیم کر دیا ہے اور جب میرا بندہ کہتا ہے الحمد للہ رب العالمین تو اللہ کہتے رب نے میری حمد بیان کی ہے میری تعریف کی ہے پھر جب بندہ کہتا ہے الرحمن رحیم اللہ تعالیٰ کیا کہتے اسنا علی عبدی میرے بندے نے میری سنا بیان کی ہے جب بندہ کہتا ہے مال کی اومین اللہ تعالی کہتے ہیں مسجد میرے بندے نے میری عظمت کا اظہار کیا ہے میری تعظیم کی ہے میرے بھائی اگر آپ خود سورہ فاتحہ پڑھیں گے تو یہ جواب آپ کو ملے گا اگر آپ یہ کہیں گے امام نے پڑھ لی ہے تو پھر امام کو یہ جواب ملے گا آپ کو نہیں ملے گا اور اس کے بعد جب بندہ کہتا ہے نابو ا, آ نستین کیا اللہ ہم صرف تیری عبادت کرتے ہیں اور ہی سے مدد چاہتے ہیں میرے بھائی غور کریں اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ یہ نہیں کہا کہ کا عربی جاننے والے یہاں بیٹھے ہوئے ہیں نابو کا مطلب کیا ہوتا ہے ہم تیری عبادت کرتے ہیں نابدو کا مطلب کیا ہوتا ہے میرے بھائی بولیں کیا مطلب ہوتا ہے ہم تیری عبادت کرتے ہیں لیکن اللہ نے نابود کا نہیں کہا اللہ نے کہا ای کا نابو کو اللہ پہلے لے آئے ہیں اور جب یہ پہلے آئے تب مطلب ہوتا ہے کہ صرف تیری عبادت کرتے ہیں کسی اور کی نہیں کرتے وہ نستا اور مدد تجھ ہی سے مانگتے ہیں نماز میں تو وعدے کرتا ہے کہ مدد تجھ سے مانگتے ہیں اور نماز کے بعد کہتا ہے کہ یا رسول اللہ مدد نماز کے بعد کہتا ہے یا علی مدد نماز کے بعد کہتا ہے یا غوث مدد اللہ سے جا میرے بھائی اللہ سے جا اللہ تبارک و تعالی شرک معاف کرنے والے نہیں ہیں باقی ہر گنا چاہیں گے تو معاف کر دیں گے لیکن شرک کے بارے میں پیشگی اعلان ہے کہ کبھی معاف نہیں کروں گا بلکہ میری اور آپ کی کیا حیثیت ہے اللہ تعالیٰ نے سور نام میں اپنے کئی جلیل قدر انبیاء کے نام لیے جناب آدم کا نام لیا جناب نو کا نام لیا جناب ابراہیم کا نام لیا جناب موسا کا نام لیا جناب عیسیٰ کا نام لیا جناب اسماعیل کا نام لیا علیہ مسترات السلام اور آخر میں کہا ول اشرک لاب ماں کا نُمل میرے یہ نبی بھی شرک کرتے تو ان کے سارے نیک مال ضائع ہو جاتے اور میرے بھائی چو، چو میں اس بارے میں تو حد ہو گئی چوبیسویں اس بارے میں اللہ نے صرف ایک ہستی کو محاطب کیا ایک کو کس کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا ل ان اشرکتا لکن کا ولاقور کہ اگر آپ بھی شرک کریں گے تو آپ کے بھی سارے نیکم ضائع ہو جائیں گے میرے بھائی خطرناک لکیر ہے شرک جو اس لکیر میں داخل ہو گیا اس کے لیے معافی نہیں ہے اللہ یہ کہ موت کا فرشتہ آنے سے پہلے پہلے اللہ سے توبہ کر لے تو بہرحال میرے بھائی ایاک نا بدھیا ای نستعین آپ نماز میں کہہ رہے ہیں اللہ کی طرف سے کیا جواب آتا ہے اللہ کہتے ہیں کہ یہ میرے اور میں بندے کے درمیان آدھا آدھا ہے بندے کے لیے کیا ہے نستعین بندے کی مدد کروں گا میرے لیے کیا ہے میری عبادت فرمایا اور ساتھ ہی فرمایا والی اب بھی ماسا میرے بندے نے جو مانگا ہے میں اسے دوں گا پھر بندہ کہتا ہے اللہ مجھے سیدھا راستہ دکھا اللہ مجھے سیدھا راستہ دکھا آج لوگوں سے کہیں نا کہ اپنی نماز ٹھیک کر لو چیک کر لو اللہ کے رسول کے مطابق ہے کہ نہیں وہ کہتے اچھا ہم تیس سال سے غلط پڑھ رہے ہیں چالیس سال سے ہم غلط پڑھ رہے ہیں میرے بھائی اگر آپ واقعی سلاتے مستقیم پہ ہیں آپ مکمل طور پہ اسلام کے اوپر چڑھ رہے ہیں تو پھر نماز میں کیوں کہتے ہیں کہ یا اللہ مجھے سیدھا راستہ دکھا آپ تو پہلے ہی سیدھے راستے پہ ہیں میرے بھائی سیدھا راستے کا سوال اللہ سے کیوں کر رہے ہیں ہو سکتا ہے کئی مسئلوں میں آپ کو سیدھے راستے کا علم ہی نہ ہو اور کئی مسئلوں میں آپ سیدھے راستے پہ ہوں لیکن آپ اللہ سے سوال کر رہے ہیں تاکہ آئندہ پھسلے تو اس کے بعد آپ کہتے ہیں سرات اللہ سیدھا راستہ ان لوگوں کا جن کے اوپر تیرا انعام ہوا اور جن کے اوپر اللہ کا انعام ہوا کون لوگ ہیں اللہ کے انبیاء کرام اللہ کے اولیاء اللہ کے شہداء اللہ کے نیک لوگ اب کئی دوست کیا کہتے ہیں کہتے ہیں لو جی پتا چل گیا کہ بزرگوں کے راستے پہ بھی چل سکتے ہیں ٹھیک ہے میرے بھائی یقیناً بزرگوں کے راستے پہ چل سکتے ہیں بزرگوں کے اس راستے کے اوپر جس راستے پہ اللہ کے رسول تھے لیکن اگر کسی مسئلے میں میرا بزرگ آپ کا بزرگ میرے مول صاحب آپ کے مول صاحب میرے استاد آپ کے استاد میرے شیخ صاحب آپ کے شیخ صاحب میرے کاری صاحب آپ کے قاری صاحب کسی مسئلے میں پھسل گئے ہیں دائیں بائیں ہو گئے ہیں مسئلہ بھول گئے ہیں غلطی ہو گئی ہے تو وہاں ہم اللہ کے رسول کی طرف دیکھیں گے اس بزرگ کی طرف نہیں دیکھیں گے جبکہ بزرگ کو بزرگ مانتے رہیں گے امام کو امام مانتے رہیں گے عالم دین کو عالم دین مانتے رہیں گے اس سے محبت کرتے رہیں گے اس کی عزت کرتے رہیں گے لیکن اس مسئلے میں ہم اللہ کے رسول کو نہیں چھوڑ سکتے اس مسئلے میں بزرگ کو چھوڑ دیں گے غیر المخوب علیم اللہ یا اللہ راستہ ان کا جن کے اوپر تیرا انعام ہوا ان کا راستہ نہیں ہم جاتے جن کے اوپر تیرا غذب ہوا کون ان کی مثال ہیں یہودی ولان اور نہ ان کا راستہ جو علم نہ ہونے کی وجہ سے راہ راست سے بٹک گئے اللہ تعالی یہ آخری حصہ سن کے کہتے ہیں کہ یہ سب کچھ میرے بندے کے لیے یہ سب کچھ میرے لیے ہے اور میرے بندے نے جو مانگا تھا وہ اس کو میں دوں گا یہ سب کچھ جو ہے میرے بندے کے لیے ہے آخری حصہ سن کے اللہ تعالی کیا کہتے ہیں یہ سب کچھ میرے بندے کے لیے ہے اور میرے بندے نے جو مانگا ہے میں اس کو دوں گا میرے بھائی اس چیز کو اللہ کے رسول نے کیا کہا ہے نماز کہا ہے سورہ فاتحہ کو اللہ کے رسول نے کیا کہا ہے نماز کہ میں نے نماز کو اپنے اور بندے کے درمیان تقسیم کر دیا ہے اس سے آپ اندازہ کریں سورہ فاتحہ کی کتنی اہمیت ہے اور جناب عبادہ ابن سامت فرماتے ہیں بخاری شریف کی حدیث ہے کہ لا لمن لم تعلیم فات الكتاب جو سورہ فاتحہ نہیں پڑھتا اس کی نماز نہیں ہوتی جو بھی نہیں پڑھتا اور جو بھی نماز ہو لا سلا نماز نہیں ہوتی اس آدمی کی جو صرفاتیں آنا پڑے اب چاہے یہ آدمی امام ہو چاہے منفرد ہو چاہے مختدی ہو چاہے نماز جنادہ ہو چاہے سفر کی نماز ہو چاہے حضر کی نماز ہو چاہے فرد نماز ہو چاہے نفل نماز ہو چاہے سنتے ہوں کوئی بھی نماز ہو وہ اس کے بغیر میرے بھائی نہیں ہوتی میرے بھائی وقت کافی ہو چکا ہے اب آج کے درس کا اسی پہ اختتام کرتا ہوں کل اس سے آگے جو نماز کا طریقہ ہے اس کے اوپر گفتگو ہوگی اور انشاءاللہ کل بھی درس ہوگا کل بھی درس ہوگا اللہ اتبار کو تعلح میں عمل کرنے کی توفیق نہ فرمائیں